تو کیا وہ جو قامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنی چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا اور ظلموحے سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو